وكفاظ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد قوض بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العزيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اجامي ولا لاحمر على الأسود كلكم لادم وادم من تراب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين اا سب سے پہلے نماذت خاوں کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اپ کو غالبن ناصر خطبہ الوداع جو ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں اپنے آخری الوداعی حج میں جو حضور کا پہلا بھی اور آخری حج بھی ہے کیونکہ اس میں جو آپ نے خطبہ دیا خطاب کیا تقریر کی لیکچر دیا کیونکہ وہ حجت الوداع میں دیا گیا لہذا اس کو الوداعی خطبہ بھی خطاب بھی کہا جاتا ہے خطبت الوداع اس کے ساتھ ساتھ وہ الوداعی ان معنوں میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ میں اور تم اس میدان میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ میری تم سے آخری بات چیت ہے کہ وہ الوداعی شتاب ہوا اس کی اہمیت کے پیش نظر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کے گھر میں اس کی ایک کاپی ہو جو نمایاں جگہ پہ لگی ہوئی اس میں بڑے سنہرے اصول بلکہ جب ہمارا یہ موضوع یہی تھا تو اس کی کاپی کر کے مجھے بھی دینی چاہیے تھی اور آپ حضرات کے ہاتھ میں بھی ایک, ایک, ایک کاپی اس کی ہونی چاہیے تھی اس خطاب کے اندر کچھ باتیں وہ ہیں جن پر ہم انفرادی طور پہ چل سکتے ہیں کچھ باتیں وہ ہیں جس کے لیے ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سچے ہیں مخلص ہیں تو جن باتوں پر ہم اکیلے میں چل سکتے ہیں ان باتوں پر ہم چلیں گے اور جہاں ہم دوسروں کے عدم تعاون کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گے وہاں ہم بری ہیں ہم معذور ہیں روزگار یہ تو وہ کام تھا جو دوسروں کے تعاون سے ہو سکتا تھا دوسروں نے تعاون نہیں کی زیادہ میں نہیں کر سکا لیکن جو میں کر سکتا تھا وہ جو آپ جس کو چھوٹا ہم سمجھتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے مسکرا کر ملنا اور رستے سے پتھر ہٹا دینا یا سلام کرنا ایک دوسرے کو یہ چھوٹے چھوٹے کام میں میں نے تو, تو بہت جہاد کی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تھوڑی گی میری تو ڈائریکٹ فلائٹ ہے یہ رستے میں جو ہے یہ پاس اوور مجھے نہیں ہوتے مجھے جو کام کروانا ہے آپ کروانے بندہ مروانا ہے بندہ مروائیں آپ یہ کیا درس پہ آئیں اور یہ کہہ یہ کہتابیں دیں اور یہ کہہ جی کیسٹیں یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہم سمجھتے ہیں یہی اصل میں ہماری آزادی کی ہماری رہائی کی اور اللہ کے یہاں عذر کی بہت بڑی دلیل بنیں گے غالباً خرم مراد مرحوم نے اپنے لمحات کے اندر جن ان کی کتاب اس میں لکھا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اطراف بھی پڑھیں بہت ساری نصیحت ہم لوگوں کے لیے اس کے اندر جو دائی ہیں اس میں انہوں نے ایک صاحب کا ذکر کیا ہے غالباً محمد جعفر تھنیسری کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ جمعے والے دن خوب تیاری کرتے تھے پتہ چلتا تھا بھائی جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب لوگ آگے پیچھے کہتے ہیں بھائی مولوی تو تو ایسے تیاری کر رہے بھائی ایسے جا میں مسجد جا رہے بھائی تیاری میں کر سکتا ہوں نا تیاری پہ تو حکومت کی کوئی پکڑ نہیں ہے میرے جمعے تیاری ہے وہ میں کر رہا ہوں اس کے بعد جیل کے دروازے تک جاتے تھے جہاں تک دیوڑی تھی وہاں انہیں روک دیا جاتا تھا اور کہتے تھے پروردگار یہاں تک میرے قدم آزاد تھے آگے میں مجبور اور وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے جیل میں بیٹھے ہوئے جمعہ گاجر مل جاتا جہاں تک میں جا سکتا ہوں یہ قدم اگرچہ جا میں مسجد تک نہ جائیں جیل کی دیوڑی تک جائیں لیکن یہ قدم آخرت میں میرے لیے بہت بڑی دلیل ہوں گی اللہ کے ہاں تو یہ کام جو ہم جن پہ چل سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم یہ کہیں گے قیامت کہ احمد گدین کے یا اللہ تو یہ ہمارا منشور دیکھئے جو ہم فارم فل اپ کر کے دیتے ہیں اس کو دیکھ وہ میری تقریریں سنت اس میں میں نے کتنی فضیلت بیان کی ہے علاق اللہ کی لیکن میرے گھر سے بار بار میرے گھر کے اندر نہیں اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے بارے میں جو بات کی اور وحدت انسانی کی جو بات کی کہ آفٹر آل تم سارے ایک آدم کی اولاد ہو کم لو آدم وادم ان تو آپ اور وہ جو خناس آپ کو پتا ہے جو جنگ عظیم ہوئی کس پر ہوئی ہٹلر کے خنس پر ہوئی نا کہ جرمن قوم ایک خاص قوم ہے اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ دنیا پر حکومت کرے اور یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ حق حاصل ہے یہ خدا کی چہیتی قوم ہے یہ خدا کے بچے ہیں احدا ہم اللہ کے بیٹے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جس کا چائے کھائیں جس کو چائے دبائیں اور دنیا پر رول کریں اس وقت یہ آواز دینا کہ نہیں تم میں کوئی نسل و نسب کی وجہ سے پیسے دولت کی وجہ سے رنگ کی وجہ سے ریس کی وجہ سے وہ افضل نہیں ہو سکتا بلکہ تقوی کی بنیاد پر تمہاری فضیلت کے افضلیت کے اور تمہارے تکرم کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے کہ تم میں کون عزت والا ہے اسی کے فیصلے تو قیامت کے دن ہوں گے کہ عزت والا کون ہے جلت والا کون ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تم نے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ان کو حلال کیا ہے اس کے باپ نے اللہ کی گارنٹی پر تمہیں دیا ہے درمیان میں اللہ آ نا اس نے دے دیا اگر اللہ نہ ہوتا میں جو اغوا ہو جاتے ہیں اس میں بھی لڑکا لڑکی لے کے جاتا ہے نا کوئی بینس تو کھول کے نہیں لے جاتا نا ساتھ اس میں قتل کیوں ہو جاتی جب اللہ درمیان میں آ جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی اگر کوئی کسی کی بچی کو چھیڑتا ہے تو اس کے یہاں فساد ہو جاتے مار دھاڑ ہوتی ہے لیکن جب وہ بچی کا رشتہ مانگنے آتے ہیں تو ماں اپنے خوش ہوتی ہے باپ اپنے خوش ہوتا ہے مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں لینے وہ لڑکی آتے کس وجہ سے تم نے ان کو اللہ کے کلمے کی بنیاد پر حلال کیا ہے اور اللہ اس میں گرنٹر ہے اگر تم یہ سمجھ کر ہمارے عام طور پر جب شادی کی جائے یہ سمجھ آتا کہ اس خاندان کے بال اب ہمارے پاؤں کے نیچے آ گئے ان کی بیٹی ہم نے کر لی لہذا اب ان کو سلوٹ مارنا چاہیے ہمیں ہم ان کی عزت کریں یا نہ کریں انہیں میری عزت ضرور کرنی چاہیے میں اس کے ماں باپ کی عزت کروں نہ کروں انہیں میرے ماں باپ کی ضرور عزت کرنی چاہیے اب ان کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے یہی سوچ ہے نا بھائی یہ سوچ غلط ہے جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو اس کی پشت پر اللہ ہے لہذا قیامت کے دن خواتین کے معاملے میں اللہ تعالی جو ہے وہ استغاثہ کرے گا اللہ دعویٰ کرے گا مدعی اللہ ہوگا میرے نام پر لے کر تو نے کیوں اس کے کی حقوق کو پورا نہیں کیا غلاموں کا معاملہ کمزور اتنے اہم خطبے کے اندر غلاموں کے معاملے کو اس طریقے سے واضح کرنا یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈنڈے کی بجائے افہام و تفہیم سے یا افہام و تفہیم سے پیار اور محبت سے اس دین کو لوگوں کے دل میں اتارنا چاہتے ہیں ہمارا معاملہ بڑا عجیب سا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو میری اتھارٹی پر قبول کریں اور اگر کوئی اس بات کو رد کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذات پر حملہ ہے یہ میری ذات کو رد کیا گیا میں اب اس سے نہیں بولوں گا اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں اس سے ناراض ہوں میں کوئی اپنی ذات کے لیے تھوڑی ناراض ہوں میں تو اس سے ناراض فیس بھی للہ ہوں اس لیے اب میرے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے بائی سے تین دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراض نہ رہے اس لیے کہ میں تو فی سبیل لا والی بات اس میں نہیں ہے اس میں وہ شاعر نے کہا کہ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں ذرا اپنا اندر اگر جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ بھائی اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی انا کا بت اندر ہے جو مجروح ہوا ہے اور اس نے بریک لگائی ہوئی ہے اور اللہ کو سامنے رکھا وہ اسے پتا ہے کہ تو اللہ کے کی عزت کرتا ہے اللہ کے احکامات کی عزت کرتا ہے اس کا ریگارڈ کرتا ہے لہٰذا اس نے پکڑ کے تمہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تال اللہ عرض اللہ دیکھو تم اپنی قسموں کا نشانہ یا مورچہ اللہ کو مت بناؤ انت برا تب تک ہوا تو میں نے قسم کھا لیا اس سے نہیں بولوں گا یعنی اچھائی کے کام کے لیے تم اللہ کو بہانہ مت بناؤ کہ کیونکہ اللہ کی قسم کھا بیٹھوں لہدا میں اب اس سے بولوں گا نہیں لہدا ابھی ان کے گھر میں جانا ہی نہیں ہے میں تو اللہ تعالی ان کاموں میں خوش نہیں ہوتا ہم ہم سے مراد جب میں کہتا ہوں تو اس مراد یہ ہوتے کہ ہم جو دیندار لوگ ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں یا دین کی نسبت سے جڑے ہوں اکثر و بیشتر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دب دبے سے کام چل جائے بات اس طرح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات کہی ہے خرمراز صاحب نے لکھا غالبن اس میں اپنی کتاب میں. ان کی ملاقات ہوئی جب یاحیہ خان صاحب سے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں اس میں انہوں نے اس سے بات کہی تھی کہ دیکھو جو تم ڈنڈے سے منوانا چاہتے ہو ڈنڈے سے وہ کچھ اقدامات یہاں کیے گئے تھے نا کہ جی پردہ کریں گی خواتین اور فلاں ہوگا ڈینگ ہوگا تو یہ ہر زمانے میں تھوڑا سا کاسمیٹکس ہوتا ہے جب بیمار مارشاء اللہ ہے تو وہ اپنے جب تک ٹانگوں پہ کھڑا نہ ہوتا تب تک وہ تھوڑا سا سرخی پاؤڈر کرتا ہے انہوں نے بھی ایسے اقدامات کیے تھے ان کا دیکھئے ڈنڈے کے زور پر آپ لوگوں کو نہ پردہ کروا سکتے ہیں نہ لوگوں کو داڑیاں رکھوا سکتے ہیں نہ لوگوں سے نماز پڑھوا سکتے ہیں اگر اس طریقے سے دین آ سکتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبوس نہ کرتا بلکہ فیلڈ مارشل مبوس کیا کرتا اللہ نے وہ نبی بھیجے ہیں جن کے بارے میں ارشاد ربانی ہے فبما رحمت من اللہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لن تحم ان کے لیے کمزور ہیں لین کمزور ہیں پلاٹ ہیں آپ ان کے لیے اللہ کی رحمت سے آپ کو حصہ ملا ہے اس کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہے لہذا یہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں ولاؤ کنتا فزیز القلم اگر آپ تندخو ہوتے سخت دل ہوتے تندخو ہوتے سخت دل ہوتے لن فضو لجو یقیناً بکھر جاتے کھنڈ جاتے یہ لوگ تتر بتر ہو جاتے یہ لوگ من کعب سے ارد گرد اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی تند خوئی کی وجہ سے لوگ تتر بتر ہو سکتے ہیں تو ہم کس شمار میں ہیں اگر ہم اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے یا لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو معاملات کیسے چلیں گے اس وقت جب بھی کبھی میں غور کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر ہم دین لوگوں کے اندر دین کے کام کرنے والوں کے اندر یہ چیز اس چیز کی بہت کمی ہے ہم پیار محبت سے ایون یہ کہ دو چار وزٹ کرنا کسی کے یہاں ہم جاتے ہیں کہ ایک بات میں نے کی بلکہ ایک جگہ ایک چوک سے میں ٹیکسی میں بیٹھا دو دن والی میں اور اگلے اسٹاپ پر اترنے سے پہلے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پورے پوری جو کتاب میں نے پڑھی ہے وہ ساتھ والوں کے دماغ میں اتار دوں اور اترنے سے پہلے ان سے تصدیق بھی لے لوں کہ بھائی انہوں نے میری بات قبول کر لی یہ اس طریقے سے کام نہیں ہوتے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اخلاقیات سے زمانے کو فتح کریں آپ اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں کہ لوگ آپ سے دور جانے کی بجائے آپ کے قریب آئیں آپ دیکھیں اس شریعت نے جو تین اسٹیپس بیان کیے خاتون کے بارے میں کہ اگر اس سے آپ کو یہ ڈر ہو کہ مشوزہ ہننا نافرمانی کا یا بغاوت کا فائز ونہیں واز کرو انہیں سمجھاؤ فوائز واز کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمدردی کے ساتھ کوئی بات چاہتے ہیں کہ کسی کے اندر چلی جائے ٹھیک ہے جی اب ہمارا معاملہ یہ کہ ہم باہر تو بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں بڑے دلائل دیتے ہیں لیکن گھر والی کے ساتھ ہم مدلل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ میری بات کو صرف شوہر ہونے کی حیثیت سے چونکہ میرے منہ سے نکلی ہے لہٰذا میری تھارٹی پہ قبول کرے اس دلیل میں دوں یا نہ دوں میں دلیل کیوں دوں دلیل تو دوسروں کو دیتے ہیں یہ تو میری بیوی ہے ایسے نہیں ہوتا پھر یہ کہ ہم اس سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری بات نہیں مانے گی خدشہ تمہیں یا وہ تمہاری بات نہیں مانتی ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس کو ماں باپ سے ملنے سے روک سکتا ہوں میں اس کو بہن بھائیوں سے ملنے سے روک سکتا ہوں اور اگر وہ میری اجازت کے بغیر ان سے ملتی ہے تو یہ اس نشوز میں شامل ہے اور اب مجھے اس کی پٹائی کرنے کا حق حاصل ہے حالانکہ سلئے رحمی جو ہے وہ واجب قرار دی گئی ہے اور قطع رحمی حرام کی گئی ہے ابھی سے میں الفاظ آئے کہ اس کو میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے اور تمہارے اندر بھی میں نے اس کو یعنی توڑنے کو حرام کیا ہے استادی کو تو اس بنیاد پر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بیوی اور اس کے والدین کے درمیان تو فرقہ ڈالے اور یہ کہ بیوی اپنے ماں باپ کے یہاں بھی اس کے مرضی سے یعنی صاحب نے پانچ سال ہو گئے بیوی کو نہیں ملنے دیا اور حدیث اٹھا کے لے آئے کہ بیوی کو سجدہ کرنے کی بھی شور کو اگر کوئی اجازت ہوتی کسی دوسرے کو شور کو سجدہ کرتی اور فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں پڑھے لکھے انجینئر ماشاء اللہ میں نے کہا جی اس حدیث میں یہ ماں باپ سے ملنے والی بات نہیں وہ اور کوئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اگر وہ نہ مانے تو یہ طریقہ استعمال کریں اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بہن سے پانچ سال ہو گئے نہیں ملی اور اگر آپ کی اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت تک نہیں میں ان سے راضی ہوتا اور اس کو قیامت تک اجازت نہیں دیتا ملنے کے اور اس کو اس حدیث کی روشنی میں میری بات ماننی چاہیے ورنہ وہ دوسرا طریقہ بتایا گیا سورہ نسا کی وہ آیت نمبر پینتیس لکھ کے لائے تھے لیکن ہے وہ آیت نمبر چونتیس اس کا آگے انہوں نے پینتیس لکھا یہ بھی طریقہ صحیح نہیں اح صاحب نے فتابہ دیوبند میں لکھا ہے انہوں نے استفتا مانگا کہ میری بیوی جو ہے وہ اپنی ماں اور بہن سے ملنا چاہتی ہے میں نہیں ملنے دے رہا ماں باپ بچی سے ملنا چاہتے ہیں میں نہیں ملنے دے رہا اور اس کی انہوں نے دلیل یہ دی کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ بدکار ہے بدچلن ہے اور وہ میری بیوی کو بھی پٹی پرائیں گی اور میرے گھر کے اندر فساد پھیلائیں گی استفتاح یہ دیا اس کا فتویٰ یہ دیا گیا پہ کہ دیکھو تم اسے خونی رشتوں سے ملنے سے نہیں روک سکتے یہ قطع رحمی ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے جس نے سلے رحمی کا حکم دیا اور تو وہ اتارٹی نہیں جو اللہ رسول کے احکامات کو کینسل کر سکے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ بد اور پڑھائیں گی تیری بیوی کو تو اس میں یہ ہے کہ اپنے سامنے ملا سکتا ہے تو وہ آئے تیری بیوی سے ملیں تو بیوی کے ساتھ جاؤ ان کے گھر میں تیرے سامنے بیٹھے کو ایک گھنٹہ بیٹھنا ہے دو گھنٹے بیٹھنا ہے اور اپنے سامنے ملا تو اگر تمہیں خدشہ تیری بیوی کو پٹی پڑھائیں گے لیکن ملنے سے تو نہیں روک سکتا میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا عید کے میں بھی عرض کیا تھا کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں جو خطب الوداع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے ہم اس کو دبا کے گئے ہیں بیٹھ اور پیٹنٹ کسی اور نے کروا لیا اس ہمارے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہمارے یہاں کوئی سائنسدان محنت کرتا ہے اور ایجاد کرتا ہے حکومت پکڑ اس اس بیٹھ جاتی ہے نہ اتنا سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ مارکیٹ کمرشل بیس پہ اس کو تیار کرے اور وہی چیز کسی یورپی ملک کے اندر پیٹنٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم اسے مہنگے داموں خریدتے ہیں اپنے یہاں ہی. یہ تھا کس کی اصل جین تحریک کس کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اس کو دبا کے بیٹھ گئے اور یورپ نے پیٹ انٹ کروا کے بکوکے نسواں کی تحریکیں وہاں سے اٹھتی ہیں اگر ہم نے دیے ہوتے فائدوں انہیں واز کرو واہ جرو ہنہ پھر مد آ جائے اور پھر وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں تھرڈ ڈگری اسی آیت کی روشنی میں اس کو تھرڈ ڈگری کہا جاتا ہے کہ پھر تیسرا اپشن تھرڈ اپشن وہ ہے سیک ڈری ہے وہ جرو نقل مداج ہے دیکھیے اگر آپ گھر میں اتنے پولائٹ ہیں گھر والوں کے ساتھ اتنے اٹیک ہیں گھر کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی کمی محسوس کی جائے تب تو یہ کام آئے گا وہ جروح نقل مداج اور اگر تیری موجودگی میں گھر والوں کے سوتری سوکھے رہتے ہیں تو وہ شکر کریں گے یاد راؤ مسجد میں تیل ڈالیں گے گیارہ آنے کا یہ گھر سے نکلا نہیں وہ تو یہ ہے کہ بھئی آپ کو مس کریں گھر والے اور کہیں جی اس کو راضی کرو پھر تو وہ کام آئے گا نا ناراض ہونے والا گھر اور اگر آپ نے گھر والوں کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے منت مانی ہوئی ہے کہ بندہ گھر سے جائے بکرا دیں گے میں بکرا دیاں گی پیر جی میرے سردا کوت مرے تو اگر یہ کس وجہ سے اگر آپ یعنی آپ دیکھیں حکم شریعت کیا دے رہی شریعت یہ حکم دے رہے کہ پہلے گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات اس قسم کے رکھیں کہ آپ کی ناراضگی محسوس کی جائے آپ ان کے ساتھ کھانا نہ کھائیں تو پورے گھر میں سو گو کہ بھائی آج پتہ ہی نہیں کھانا کھایا نہیں کھایا پریشانی ہے گھر میں جی ابو ناراض ہو گئے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اگر آپ بچوں کے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ کی ناراضگی کو بچے محسوس کرتے ہیں اور اگر آپ نے بچوں کا خون ہی خوش کر کے رکھا ہوا ہے تو بچے بھی خوشی چلو گا کہاں چھوٹی ہوئی یہی طریقہ ہے اسی طریقے سے اگر آپ سوسائٹی میں اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کے سوشل بائکاٹ کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کا سوشل بائکاٹ محسوس کیا جائے اگر آپ پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں فلاک ٹوگیدر آپ نے گاڑی والوں میں ہی بیٹھنا ہے کاریوں آفزوں حاجیوں میں ہی بیٹھنا ہے انہی کے ساتھ آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہونا ہے انہی کے ساتھ آپ کی پکنک ہونی ہے انہی کے ساتھ آپ نے باغیچوں میں جانا ہے تو دوسرے جو لوگ جن کو آپ سوشل بائکاٹ کر کے مجبور کرنا چاہتے ہیں آپ کے سوشل بائکاٹ کا اثر کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چلا تھا معاملہ ملینئم ٹو تھاؤزینڈ کا کہ جی وہ زیرو زیرو ہو جائیں گے سارے کمپیوٹر تو دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی تو جن ممالک کے اندر ٹیکنالوجی نہیں پہنچی تھی کمپیوٹر والی وہ سوکھی تھے نیند آرام کی نیند سوتے تھے بھر نہ ہمارے ہاں کمپیوٹر ہے نہ زیرو زیرو آئے گا اللہ, اللہ خیر اللہ اور جن جو قومیں جتنی ڈیپینڈنٹ تھی کمپیوٹر کے اوپر ان کو اتنی مصیبت پڑی ہوئی تھی مسئلہ یہ کہ آپ اتنے معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں کہ آپ کے کٹنے کو ماسوس کیا جائے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ناراضگی بلکہ چیر کی شکن صحابہ پر اتنی گراں گزرتی تھی کہ وہ کہتے تھے سزا دینے میں اگر ناراض نہ ہو باندھ لیتے تھے اپنے آپ اللہ کے رسول کھولیں گے تو کھولیں گے یہ ہے نا اصل معاملہ یہ ہے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پولیس کوئی نہیں ہوتی تھی سارا کام کس پہ ہوتا تھا اللہ کے تقوی پر یج اللہ نورن تم شو ابھی آپ نے بچی سے میں نے سر ترجمہ اس کا سنا ہے کا اللہ تمہارے اندر وہ نور رکھ دے گا جس کو لے کر تم چنو گے وہ نور تمہیں لائٹ دکھائے گا وہ نور تمہاری آنکھیں کھولے گا تم دکان پہ ہو کھیت میں ہو عدالت میں ہو سی میں ہو جہاں کہیں بھی تم ہو وہ نور جو ہے وہ تمہیں لائٹ دکھائے گا تمہیں رستہ دکھائے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ ضالقم نور تم شو نبھی وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں ہم سنتے تو ہیں ہماری تربیت گاؤں میں بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ ذاتی معاملات جو ہمارے ہیں اخلاقیات جو ہماری ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک قدرتی تو آپس میں جو لوگ زیادہ ملتے ہیں اس کا آپس میں زیادہ ان کے بے کل ہوئی ہوتی ہے فرینکنس زیادہ ہوتا ہے ان کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی فلاں آدمی چونکہ فلاں کام کرتا ہے مثلا بینک میں کام کرتا ہے لہذا میں ان کے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا دعوت قبول کی ہے نہیں دعوت دی ہے میں قبول نہیں کروں گا ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا پکا کر مجھے دے جاتے ہیں اور میں اس کو ڈرم میں ڈال دیتا ہوں پھر انہوں نے ان کو بتایا بھی کہ یار مجھے اس کو ڈرم میں ڈالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں تیرا کھانا نہیں کھا سکتا تو بینک میں کام کرتا اچھا پہلے دونوں ایک ہی بیچلر تھے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اب وہ بینک والے نے بیوی بی بلا لی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے یار تو کیوں یہ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتا ہے گھر سے وہ پیار کے ساتھ وہ اپنے یا کھانا تیار کر کے ان کو دے کے جاتے رہے رمضان میں شہری افطاری اور یہ ڈرم ڈالتے رہے ٹکوے کی بنیاد پر لیکن یہ ہے وہ بات کہ کسی سے یہ کہے ڈاکٹر یہ کہے کہ میں کسی مریض کو باہر نہور بٹھا دے کہ کوئی مریض میرے اسپتال میں نہ آئے وبا پھیلی ہوئی ہے برڈ فلو ہے لہذا کوئی بھی مریض میرے ہاسپٹل میں گھسنے نہ پائے بار بندوق دے کر لمبا ترنگا چھ فٹ کا بندہ کڑا کر دے وہ آپ بتائیے وہ اسپتال چلے اسپتال تو ہوتے ہی مریضوں کے لیے نا آپ دین کا کام کرنے چلے ہیں آپ ایجنسی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی العلما وارسات المبیا ہے نا نبیوں کے وارس علماء ہیں نا لوگ انہی کے پاس آئیں گے آپ کہتے ہیں نہیں میں ایسے لوگوں کو تو گھس نہیں دوں گا کوئی کاری صاحب آ جائیں کراکلی رکھی ہوئی ہو سلوار ٹخنوں سے اوپر ہو, میں دور سے دیکھوں گا اگر مسنون اولیا ہے تو کمرے میں آنے دوں گا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آپ کے یہاں آنا یا نہ آنا برابر ہے جس کو آنے کی ضرورت ہے اس کو تو آپ آنے نہیں دے رہے اس لحاظ سے بھی ہم دنیا میں کسی کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کے مجاز نہیں ہیں یہ بندہ ایسی مشین ہے کلک کر جائے تو ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے آگے نکل جائے اس لیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار فرماتا یو بدل اللہ حسنات پروردگار اس کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا اب ایک آدمی کی دو کروڑ اگر بدیاں تھیں تو اللہ نے ایک چینج بدیاں لے کے نیکیاں دے دی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو گناہ تو اس نے کیے ہوئے نا وہ ان کو رب کے اسپرد کر دیتا یا اللہ تو اس کو کہیں ڈمپ کر دے تو کہیں چھپا دے یہ کسی کو پتا نہ چلے یہاں تک کہ میرے نبی کو بھی یہ پتہ نہ چلے میں ان سے نظر نہیں ملا سکوں گا وہ جو اقبال نے کہا کہ گر تم ہی بی حسابم گزیر از نگائے مستفیٰ پن ہاں بغیر پہ روزگار اگر کوئی حساب کرنا بھی ہو پھر مستفیٰ کے سامنے نہیں کرنا مجھے ایک طرف کر کے تو کر لینا میں ان کا سامنا کیسے کروں گا تو اللہ تعالیٰ وہ بدیاں لے کر ڈمپ کر دیتا ہے جس طرح پرانی کرنسی جمع کر کے نئی کرنسی جب ایکسچینج ہوتی ہے تو دیتے اللہ تعالیٰ نیکیوں اس کی لکھ دیتا ہے شرط کیا توبہ اب اس بندے نے کب توبہ کی ہمیں کوئی پتہ ہے کب ہم سے آگے نکل گیا ہم تو اس سے ایک سال دو سال چار سال پہلے ملے تھے اور اپنے کاغذوں میں ہم نے لکھ لیا تھا کہ یہ بندہ تو پکا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ اور چارج شیٹ کرنے کے بعد سامنے ہم نے فیصلہ لکھ دیا کہ یہ بس اس بندے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارے کاغذوں میں گئے. ہو سکتا ہے وہ بندہ دیکھنا قوم یونس جو تھی صرف چند دن کا وقفہ پڑا تھا جس کو عذاب کی وعید سنوائی گئی عذاب آ گیا اور نبی نے اجتہاد کر کے وہ سائٹ چھوڑ دی جب عذاب کا اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دے دیا کہ قوم کو بتا دو کہ بس اینافین ایناف اور اب ان پر عذاب نازل ہونے والا انہوں نے قوم کو بتایا اور اجتہاد سے کہ جب الٹیمیٹم آ گیا تو دعوت ختم ہو گئی سو آئی شوڈ مو وہاں سے نکل گئے بس ان کا نکلنا تھا قوم کا بدلنا تھا انہیں پتا نہیں چلا وہ قوم کو جہنمی ہی سمجھ کے گئے لیکن پیچھے کیا ہو گئے اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس خطبے کی کاپی حاصل کریں اور اس کے اندر وہ باتیں جو ہماری ذاتی استعداد کے اندر آتی ہیں نماز کی پابندی ہے سود سے آپ کا اجتناب ہے اسی طریقے سے خواتین کے حقوق ہیں غلاموں سے مراد اگر آپ آج کا لینا چاہیں تو جو بھی آپ کا نچلا سٹاف ہے وہ اس سے مراد لیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے آپس کے جو معاملات ہیں آپس کی جو کھٹپٹ ہو جاتی ہے معاشرے میں جب آدمی رہتا ہے دوسروں کے ساتھ تو آج کل تو کچھ زیادہ ہی ڈپریشن ہو گیا جس آدمی کو دیکھو ڈپریشن کا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میری دل جوئی کی جائے اسے یہ نہیں پتا کہ وہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ پوٹینسی کی دعا لے رہا ہے ڈپریشن کی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میری دل جوئی کی جائے مجھے ڈپریشن کا اٹیک ہو گیا ہے ہر بندہ اس وقت ڈپریس ہے ہر دوسرا کچھ تو خوراک اس قسم کی, کی کیونکہ وہ اسپرے وغیرہ کرتے رہے تو اس کے ریزلٹ ہمارے سامنے کچھ مسائل اس قسم کے ہو گئے ہیں کچھ اور بھی چیزیں ہیں پولوٹیڈ فضائ اس کو دے کر ہر بندہ اس وقت پکے ہوئے چھالے کی طرح جس کو ذرا سا کانٹا لگ جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے ان حالات میں اپنے اوپر ربے کا فصبر اے نبی اپنے رب کے لیے صبر کر فصبر علام مَا یا اے نبی جو وہ کہتے ہیں اس پر تو صبر کر وہ اور چھوڑ ان کو حجرن جمیرہ اچھے طریقے سے یعنی دروازہ بند کر کے مت چھوڑو دروازہ کھلا رہنے دو تاکہ آئندہ ہو سکتا ہے کچھ بندے کو احساس ہو وہ رابطہ کرنا چاہے تو پتا چلے آپ کا نمبر نہیں ملتا آپ نے دروازہ بند کر دیا آپ اسے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں تو اس لحاظ سے جو بھی اس کے اندر سننے سے کچھ نہیں ہوتا مجھے کہنے کا نشہ شاید... ہے میں کہتا ہوں گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے تقریر کرتا ہوں میں... میں کہنے کا ایڈکٹ ہو گیا کہے بغیر بنتی نہیں ہے آپ سننے کے عادی ہو گئے ہیں نہ کہنے سے بات بنتی ہے نہ سننے سے جان چھوٹتی ہے جان چھوٹے گی عمل سے اور وہ جو کہا گیا کہ ایک تولا قیامت کے دن ایک تولا عمل ایک ٹن علم پر بھاری ہوگا اس لیے کہ عمل اس دن تلے گا علم کا تو جواب دینا پڑے گا آپ کو پتہ ہے جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا پیپر سخت ہوتا جاتا ہے کے جی ون کے جی ٹو کا پیپر دیکھ لیں آپ اور جج پھر علم میں اضافہ ہوتا ہے پھر گریڈ ون ٹو تھری اور جو جو آپ اوپر چلتے جائیں گے علم بڑھتا جائے گا پرچا سخت ہوتا چلا جائے گا یہی معاملہ آخرت میں بھی ہوگا پوچھا جائے گا جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آدمی جمعہ بھی نہ پڑھنے آئے اور درسوں میں بھی نہ آئے گا صاحب جتنا سنے نہ ہم سے پوچھا جائے نہ عمل کرنے کی ضرورت ہو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کیا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو پریکٹس کریں اور پریکٹس بھی جب میں نے ارض کیا تھا کہ جب ہم نظم میں جڑتے ہیں جن لوگوں کو نظم کا پتہ نہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ نظم کہتے کس کہ کو ہے نظم صرف چندہ کٹھا کرنے کا نام نہیں ہے نظم کے اندر بندے کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے اندر یہ یہ تبدیلی آنی چاہیے اور یہ تبدیلی آپ کے اندر آئی اور یہ تبدیلی نہیں آئی چیک کیا جاتا نا میں نے مثال دیکھے آپ اگر پیپر جو بچہ سکول سے دے کر آتا ہے ہر بچہ ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح پیپر دے کر آتا ہے اور اگر آپ اس بچے سے یہ کہیں کہ بیٹا تم اپنے نمبر خود یہ پیپر لے لو اور مارک کر لو اپنے پیپر کو خود ہی نمبر دے لو تو وہ ہر بچہ اپنے کو سو نمبر دے کے جناب ڈال تو فارغ ہو جائے گا لیکن وہ پیپر کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے پھر ری چیک ہوتا ہے نظم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیپر میرا کریکٹر میرا ہوتا ہے چیک اس کو جلیل صاحب کرتے ہیں چیک اس کو فلاں صاحب کرتے ہیں چیک اس کو فلاں صاحب کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ صاحب آپ کا احترام اپنی جگہ پہ مگر یہ یہ چیزیں جن کے بارے میں آپ سے ہمیں شکایت ہے آپ یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے ٹھیک ہے جی ان اللہ میں امپروو کرنے کی کوشش کروں گا اور اگلی میٹنگ میں وہ بتاتے ہیں کہ صاحب آپ سے یہ دو چیزیں تو جو ہے وہ صاف ہو گئی ہیں لیکن یہ ایک دو چیزیں باقی ہیں یہ نظم اس کا نا جو اندر نظم کیا ہے انہیں پتا ہے کہ نظم کے اندر کس طریقے سے بندے کی تربیت کی جاتی ہے اور میں نے ارد کیا تھا کہ بندے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ کوئی اچھا سا آدمی سالے سا آدمی جس پر آپ کو اعتماد ہو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور اس سے کہیں کہ جی وہ آپ کی غلطیاں نکالے یعنی ایسا نہ ہو ایسا بندہ نہ ہو کہ جس سے بات سن کے آپ کو غصہ آ جائے اور جواباً آپ اس کی نکالنی شروع کر دیں اس پر آپ کو اعتماد ہو کہ بھائی بندہ میرا خیر خواہ بات سچی کرے گا جو بھی کرے گا لیکن اس میں خطرات زیادہ ہیں بنسبت نظم کی نظم میں چیک کرنے والے زیادہ آدمی ہوتے ہیں ہر ڈائمینشن سے بندہ چیک ہوتا ہے لہذا وہاں زیادہ صفائی ہوتی ہے زیادہ آدمی کا تجکیہ ہوتا ہے اور انسان انفرادی طور پر میں نے آپ سے ارض کیا یا میاں طفال صاحب کے ہیں جو ان کی آٹو بایوگرافی ہے یا خرمراز صاحب کیا یا اور لوگوں کے جو زندان سے ہو کر ہیں مختلف عرب بھی ہیں ان کے ترجمے بھی ہوئے ہیں ان کی آپ بیتیاں آپ پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا ان لوگوں کی طرف ہمارے جیسے انسان تھے ان کی تربیت کیسے ہوئی آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ ان کی ٹھیک ٹھاک ہم اپنی زبان میں اس کو انسلٹ کہیں گے کہ انسلٹ کی گئی لیکن انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا تربیت گاہ میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو بندہ پہلے دن شامل نہیں ہوگا ہم باقی نو دن اس کو شامل نہیں ہونے دیں گے پہلے دن شامل ہونا بہت ضروری ہے یہ طے کیا گیا تھا بندہ سواد سے آیا ہے کراچی سواد سے پاکستان سے بھی نکل کے دوسرے وہاں شمالی علاقہ جاتے سے اور دوسرے دن پہنچا ہے اور اسے کہا گیا کہ جی بیری ساری آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے تربیت کا اس نے کہا جی پھر میں واپس چلوں گا ٹھیک ہے جی واپس چلے گئی آپ لیکن کیونکہ اصول یہ بنا لیا گیا ہے کہ وہی پارٹیسپیٹ کرے گا اس میں جو پہلے دن شریک ہوگا انہوں نے وہاں سے جا کے شکریہ کا خط لکھا کہ آپ نے مجھے واپس کر کے جو میری تربیت کی ہے وہ وہاں دس روزہ تربیت گاہ میں نہیں ہونی چاہیے ہم ہوتے تو ہم رستے میں استعفی دے کے پہلا جو اسٹیشن آتا اسی سے بھیج دیتے ہیں ہم لوگ تمہاری انسلٹ ہو گیا آپ نے میری قدر نہیں کی میں کاری صاحب میں فلاں صاحب, میں فلا تھا میں اتنے چندے کرتا رہا ہوں وہ کٹھے میں نے اتنا لٹریچر تقسیم کیا میں نے اتنے پوسٹر لگائے میں نے اتنا کیا اور آپ نے مجھے اتنی بھی ریلیف نہیں دی نہیں. اگر یہ نوکری لیو دینا شروع کر دیں گے یا مودودی صاحب پہ گولی چلی تو ان سے کہا کہ اگر بیٹھ جائے ان کا میں بیٹھ گیا تو کھڑا کم رہے گا اگر یہ لوگ ریلیف لینا شروع کر دیں گے تو استقامت کی راہ کون اپنائے گا عظیمت کا راستہ کون اپنائے گا لہذا آپ ان کی آپ بیتیاں پڑھیے ہمارے جیسے انسان ہیں کیسے چمکائے گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا نا کیسے تم سے ہے؟ آج پہ گئے حجت الوداع میں تو بلا کے کیا عمر تو کبھی الجسا ہے باڈی سٹرکچر تیرا مضبوط ہے جان بھی تیرے اندر ہے اور حج میں بڑے بڑے کمزور بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں دیکھ کسی کو دھکا نہیں دینا اس میں کوئی تمہیں پوچھ کرتا تو تو پوچھ ہو جا پلٹ کے تو تیس ریٹیلیٹ نہیں کرنا پلٹ کے دھکا نہیں دینا تیرے دھکے میں زور بہت ہے اور لوگ کمزور ہیں لہذا اگر کوئی تمہیں دھکیلے تو تو کچھ ہو جانا تو دھکیلے جانا اور ہٹائے تو ہٹ جانا تیری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہم جب حاج پہ جاتے ہیں کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے خاص صحابی سے کہی تھی وہاں کوئی فری سٹائل ریسلنگ نہیں ہو رہی کوئی طاقت کا مقابلہ نہیں ہو رہا وہاں تو اس چیز کا مقابلہ ہو رہا کہ کون زیادہ مرا ہے کون اصلی مرنے والا کفن تو ہم نے پہن لیا لیکن جیسے وہ ڈیڈ باڈیز کے اندر کچھ زخمی بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں مرے نہیں ہوتے इसी اسی طریقے سے کچھ لوگ کفن تو پہن لیتے ہیں لیکن اندر سے مرتے نہیں چائے پہ جھگڑا باتھ روم پہ جھگڑا سف پہ جھگڑا بھائی جتنی جگہ ملتی ہے ہم نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے کہ ہم تین बैठे پر بیٹھے حرم کے اندر جمزم کے اور سجدہ نیچے تین سیڑھیوں پر کیا ہے اور میرے ساتھ جو عربی تھے میں نے ان سے کہا یار آج پروردگار ہم کو ایسے سجدہ کرا کے دیکھنا چاہتے ہم کہاں سے دکیلے دکیلے دکیلے کہاں آ ہم یہاں ہمیں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں سیڑھیوں پر سجدہ کروا کے دیکھنا چاہتے ٹھیک اس کی رضا ہے تو اس میں ذاتی طور پر جن چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں ہاں میں فلسفے نہیں گزاروں گا حکومتوں کے لیے اس میں یہ افلاح کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے اب دیکھیے جب آپ یہ الفلا پلازا کے افلا فلاں وہ بڑے بڑے پوسٹر آتے ہیں سیل والے اس میں لکھا آئٹم تو میں اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ نعیم صاحب کے لیے کون سا آئٹم فٹ ہے میں یہ دیکھتا ہوں اس میں میری ضرورت کی چیز کون سی ہے چاہیے کہ نہیں چاہیے کوئی چیز میری ضرورت کی ہوتی ہے تو سمال کے سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں اور اگر نہیں ہوتی تو اس پہ کھانا کھا خان لیتا ہوں یہ ہوتا ہے نا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس خطبے میں میرے بارے میں کیا لکھا گیا ہے میرے بارے میں کیا حکم ہے میں ان میں سے کتنے احکامات پر چل سکتا ہوں اور بسم اللہ کر کے چلنا شروع کر دوں اس کے لیے میں کیوں انتظار کروں کہ پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گی اور اس کے بعد پھر مجھے اس کی کاپی ملے گی تو پھر میں شروع کروں گا کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہمارے لیے قانون نہیں کہ حضور کی پارلیمنٹ حضور کی جو ہے وہ آہ اسینشن سے زیادہ بھی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہو تو ہجت الوداع کے خطبے کی آپ کافی حاصل کریں اور اس کو ٹک کریں کہ یہ وہ چیز ہے جس پر میں عمل کر سکتا ہوں فرادی طور پہ میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور آپ جب ٹک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبے پرسینٹ چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں ٹک کر کے دیکھیے آپ اسے. ہم نبے فیصد پر عمل نہیں کرتے ہم نے بریک لگائی ہوئی ہے باقی دس پرسینٹ پر نہ نو من تیل ہوگا نہ نا راجا ناچے کی کے دن کہہ دیں گے یا اللہ پارلیمنٹ نہیں پاس نہیں پاس ہو گیا اس طرح جان نہیں جان اس طریقے سے چوٹنی ہے کہ اتنا کل مستم تم اپنی استطاعت کے مطابق تو کام کرو نا جہاں تم رک جاؤ گے وہاں تم معذور ہو جاؤ گے انبیاء کی آپ دیکھیں پیچھے لسٹ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کتنے انبیاء ہیں کہ جن کی جد و جوہ نظریے سے شروع ہو کر پریکٹس تک گئی حضرت سلمان حضرت داود کو چھوڑ دیجئے ان کی دعوت کے ذریعے حکومت قائم نہیں ہوئی تھی خاندانی حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی ہے ایسا نہیں ہوا کہ انہیں ایک نظریہ دیا جدوجود کی اور اس کے بعد حکومت ان کو ملی ہو آپ دیکھیں گے حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ اور بہتر سے لے کر اسی تک آدمی ملے ان کو ساڑھے نو سو سال اگر یہ سمجھا جائے لوگ کر کیا تو کب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ جی آؤٹ پٹ کیا ہے جی جب بہت سارے لوگوں نے سوال لکھ کر دیا کہ جی یہ دینی جماعتیں جو ہے وہ اتنا عرصے سے کام کر رہی ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے ان جماعتوں کے وجود کا باقی رہ جانا ہی ان جماعتوں کی کافی آؤٹ پٹ ہے ورنہ دنیا کی ہر چیز ان کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے ان کا اپنے وجود کو برقرار رکھ لینا ہی اب دیکھیں نا جو موتی ہوتا ہے سیپ کے اندر اس میں کیا کمال ہے وہ اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دیتا اس سمندر کے اندر اپنے وجود کو برقرار رکھتا اس کی قیمت پڑ جاتی ورنہ ایٹم بام تو نہیں نا وہ اس کا اپنے وجود کو برقرار رکھنا وہ ادا ہے کہ وہ موتی قرار پاتا لوگوں کے گلے اس میں پہنچ جاتے ہیں اس برائیوں کے اس سمندر میں جہاں ہر طرف سے امڑی چلی آ رہی ہیں اور اُلجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے آپ یہ سمے تو یہ کافی آؤٹ پٹ نہیں ہے اس لحاظ سے جو کام ہمیں کرنا چاہیے یعنی نبے ہم جاتی طور پر جب ہم عمل کریں گے اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب آدمی ایک چیز پر خود عمل کرتا ہے تو اس کی دعوت میں زور کو آ جاتا ہے اور وہ دوسرے سے جب اس چیز کا تقاضا کرتا ہے دوسرے کو مشورہ دیتا ہے تو دوسرا بھی اس کے مشورے کو مانتا ہے یہ قدرتی بات ہے امل عمل کو کھینچتا ہے ایک خاتون ایک سوٹ لے کر آتی ہے پھر وہ شروع کرتی ہے کنوینشن چاہے درس قرآن پر بھی جائے اتنے کا میٹر ملا ہے فلاں سے اتنے کا ملتا تھا اس کا رنگ بڑا پکا ہے یہ ایسی ہے میں پہن کے کیوں پاکستان وہاں پہ اتنی اکٹھی ہو گئی خواتین اڑوس پڑوس کی ان کا تو کہاں سے لے کے آئیے لندن سے بھی ایسا نہیں ملتا جناب ساری کانج... اور جب وہ در سے واپس گئے تو اگلے دن جناب بہت انہوں نے جا کے وہ دکان پوچھ لی کہاں سے ملتا ہے وہ فلاں والی سے ملتا ہے دیکھیے تبلیغ ہو گئی نا اسی طریقے سے جب دین کے ایک معاملے پر آپ کام کریں گے آپ کے ارد کے لوگ دیکھیں یار یہ مرا تو کوئی نہیں ابھی تک کام پر جا رہا اسی طریقے سے تنخواہ بھی اس کو مل رہی ہے دین پر کام بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دین پر چلنے سے کوئی خاص قیامت کوئی نہیں اہم ڈراوا ہی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ کرو گے تو یہ ہو جائے میرا جو زور ہے جس بات پر وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو دیکھیے اس میں آپ دیکھ لیے یا آسان فکا کے اندر وہ خطبہ موجود ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے اس میں آپ ٹک کیجئے باقاعدہ کہ میں یہ کر سکتا ہوں ایمانداری کے ساتھ میں اس پہ چل سکتا ہوں مجھے پولیس نہیں پکڑتی ہے یہ میں اس پہ کوئی دفعہ نہیں لگتی یہ میرے خلاف پرچہ نہیں ہوتا یہ میں اس پر عمل کر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے چارٹر کے نوے فیصد سے پر ہم عمل کر سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں اس لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم عمل کرتے نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مان لینا ہی کافی ہے اور مان تو عبداللہ عبی نے بھی لیا تھا میرے مان لینے سے تو نہیں ہوتا نا جب تک چلا نہ جائے ایک بندہ یہ طے مان لے کہ اسے دبئی جانا چاہیے مگر جائے نہ نہ ٹیکسی سٹینڈ جائے نہ ٹیکسی پہ بیٹھے نہ ٹیکسی کا کرایہ جے میں رکھے اور گھر بیٹھے کہ میں مانتا ہوں میں دبئی جاؤں گا میں مانتا ہوں دبئی جاؤں کیا دبئی پہنچ جائے گا میں مانتا ہوں میں جی جنت میں جانا چاہیے جنت بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ جانا چاہیے ضرور جانا چاہیے مگر جانے کے لیے نہ کرایہ اکٹھا کرنا ہے نہ اس کی جو پری ریگزٹ ہیں وہ پوری کرنی ہے تو ہم صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اس چارٹر پہ ہم عمل کریں اور عمل سے دوسروں تک پہنچائیں اس کو اپنے عمل کے ذریعے دوسروں تک پہنچائیں اگر کوئی یہ کہے کہ یار اس پر کون چل سکتا ہے تو آپ کو دور نہ جانا پڑے بلکہ آپ یہ کہیں جی میں اس پہ چل رہا ہوں ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے پریکٹس ہوتا ہے ایسے ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر بات ختم ہو جائے گی اگر آپ بھی کہیں گے ہاں یار بات تو صحیح ہے عمل تو ہوتا تو نہیں ہے مگر یہ کہ مولوی لوگ چھوڑتے بھی تو نہیں یار یہ تو بس پیچھے ہی پڑ گئے کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ دلیل آپ کم از کم ان لوگوں کے سامنے نہیں دے سکتے جو غیر مسلم اور ایک فلاپ دن آپ لے کر آج سے چودہ سال پہلے ایسے ہوتا تھا اسلام وہ پھل ہے وہ درخت ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے بڑے میٹھے میٹھے پھل دیتا تھا اس کے ساتھ خالد ابن ولید لگتے تھے اس کے ساتھ عمر فاروق لگتے تھے اس کے ساتھ ابو بکر صدیق لگتے تھے اس کے ساتھ ناب علی فلاں صاحب لگتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین لیکن آج کل یہ ٹونڈ منڈ ہو گیا آج کل اس پودے کے ساتھ سارے چور ڈاکو دو نمبر لوگ لگتے ہیں اور قرآن کہتا ہے تو یہ تو وہ درخت ہے جس پہ کبھی خزاں آتی نہیں یہ تو ہر زمانے میں پھل دیتا ہے تم غور کرو تم کہیں اسلام کے پودے کے ساتھ لگے ہوئے ہو یا نفاق کے پودے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوسہ تو یہ ہے کلمت الخبیسہ کے ساتھ خبیسہ شجر خبیسہ کے ساتھ تو نہیں چمٹے ہوئے تم اور پھل اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو تم اسلام کا لہذا بسم اللہ کر کے عمل کرنا شروع کر دیجئے آپ طے کر لیجیے میں نے ایک ہفتہ یہ جو ہے بری عادت میرے اندر جو ہے میں نے اس کو مٹانا ہے اور آپ اگر ایک ہفتہ نظر رکھ کے کریں گے ان وہ ختم ہو جائے گی یہ چیز لیکن پہلے تو لسٹ بنائیں دیانت داری کے ساتھ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں دیانت داری کے ساتھ سیکرٹ لسٹ بنائی اور پھر بسم اللہ کر کے مٹانا شروع کیجیے اس کو انا کا مسئلہ بنائیے کہ یار یہ میرے اندر کیوں ہے اور پھر ان پہ باقاعدہ کام کر کے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے نکالیے اور پھر ٹک کیجیے یہ الحمد للہ اللہ جزی حدان جو مٹ جائے اس کے سامنے لکھیں <وزح> الحمد للہ اللہ حدان الہٰ وہ اما قرآلہ اللہ حدان اللہ اللہ نے مجھ سے اس کو دور کر دیا یا <وزح> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا لا ملایاتی بالحسنات اللہ عنتا کوئی نیکی نہیں کرواتا مگر تو ہم کرتے نہیں ہے تو کرواتا ہے ولاق اللہ انتا اور ہم برائیوں سے بچتے نہیں تو بچاتا ہے ہمارا پردہ پڑا ہوا ہے باقی تجھے ہمارے ایمان کا پتہ ہے تو جان بوجھ کے ہمیں اتنے کھوبے میں ڈالتا ہی نہیں ہے تو ہمیں اتنے بڑے امتحان میں ڈالتے نہیں ہے کہ کہیں یہ ننگے نہ ہو گئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے اس پردگار پر نے رکھا ہوا. وہ رحیم ہے کریم ہے ہماری استطتا سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہیں یہ ننگے نہ ہو جائے لہذا ولا سیاحت اللہ انتا ولا حول ولا قوت اللہ بیک تو ان برائیوں کو اور جو اچھی عادت آپ اپنے اندر پیدا کریں میں نے کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو دیکھ لیں اور اس میں سے پین کو... اس میں جو چیز آپ کے اندر آ جائے آپ اس کو نشان لگا دیں کہ الحمدللہ یہ چیز میرے اندر آ گئی ہے دیکھیے یہ چیزیں ہم نے یہ برائیاں دور کرنی ہیں اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اللہ نے بتا دیا ہے اسے کس قسم کے لوگ جنت کے لیے درکار ہیں جو اس کرائٹیریا پر پورے اتریں گے وہ جنت میں جائیں گے جو یہ سمجھے کہ دبر کچھڑ میں وہ اندر چلے جائیں گے یا وہ بلیک میں کوئی پاس بک رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تصحیح کر لیجیے اپنے ایمان کی اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیقتہ فرمائے آپ حضرات کو بھی توفیقتہ فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے اس منشور انسانیت پر چل سکیں ہوا آخر الحمدللہ